اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک ناؤ کرتا جب تک ان کے اصل مرجہ میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑے اور ہم شہروں کو ہلاک ناؤ کرتے مگر جبکہ ان کے ساکن سے ہوں